ومن سيئة أغمالنا من يدل الله فلا نضل له ومن يضلله فلا واد يرد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان لا اله الا الله محمد عبده ورسوله اريني وجه من الشيطان وجئ بسم الله يا ا الكريم ربي تذكر ربنا الذي نفس واحده من نفسه عاملتني وا وحدها ومن خالقه بارك الله الذي تنسى تدون في الله تعالى لديك رقيبا اي والله الذين اعملوا التقوا وحفظ تقاتيه ولا تموتون الا ولا تموتون يا أيها الذين آمنوا تطهروا موكلوا قومه الصديدا يفضيح لكم ارنا لكم لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا ہاں جی عمران صاحب اپنے نکاح کا وکیل کرتے ہوئے یہ اختیار دیا تھا کہ آپ ان کے ان کا نکاح انڈیا قادری کو کرانے کی اجازت دے دیں کہ وہ اس کا نکاح اپنے بیٹے حاجی بلال رزا عبل اختار کے ساتھ بارہ سو روپے لفظ مہر کے بدلے میں کر دیں جی ہاں مجھے اسی طرح کا اختیار دیا تھا کہ آپ ان کا نکاح حاجی بلال رزا تاریخ بن اختار کے تحت کر دیں بارہ سو روپئے لفظ مہر بارہ میں ادا کر دی مہر بازی برتن شرط نہیں ہے کبھی بھی گئے تو نے لفظ ہی آپ دے دیے تھے اچھا یہ دو گواہ گئے تھے گواہوں کو یہ مسئلہ یہ کہ گواہوں کو پوچھنا ہے مگر آج کل طریقہ کار ہے تو میں اس لیے وہ پوچھ لیتا ہوں اچھا آپ نے سنا کہ لڑکی نے ان کو اسی طرح اجازت دی تھی عائشہ اسلم دیتے تھے کہ بلال حاجی بلال رزاد کا نکاح ان سے کر دیا گیا بارہ سو نقد روپے میں آپ نے اس کی جگ کی آواز سنی تھی اچھا آپ نے دیکھ اپنی موت کے عائشہ بنت اسلم بن محمد کا نکاح بز بارہ سو نقد مہر کے اس کو آپ کے نکاح میں میں دیا آپ نے قبول کیا قبول کیا یہ نکاح الحمدللہ ہو چکا ہے ان کمواروں کو لیکن تین بار دوہرا لینا اچھا ہے مزید دو بار میں دوہرا لیتا ہوں ٹھیک اور دو گواہوں کے بیچ میں تو بہت ہزاروں گواہیں اس وقت لیکن یہ دو گواہ بھی ہم نے موجود رکھے ہیں جو قریب سے اس کو دیکھ رہے اور سن رہے ہیں حاجی بلال ابن اختار بن حاجی عبد الرحمان میں نے اپنی موق کلا عائشہ اسلم بن محمد کو ب با بارہ سو روپے نقد مہر کے آپ کے نکاح میں دیا آپ نے قبول کیا جی میں نے قبول اختار ابن خاجی عبد الرحمان میں نے اپنی موبلہ عائشہ بنت اسلم بن محمد کو ب با عوض بارہ سو روپے نقد مہر کے آپ کے نکاح میں دیا آپ نے قبول کیا جی میں نے قبول کیا الحمدللہ للہ آج یہ بلال بجا کو میری طرف سے مبارک شہزادیں حاجی بلال رضا اکتاری صلی المہ الباری کی شادی کی خوشی میں سہرہ لکھا ہے آئیے یہ دعائیہ صحرا تمام اسلامی بھائی مل کر علی سید المرسلین ماں رم ضامے میرا لستے جگل دلا بنا ماں ہے میرا لے جگل بنا رحمتوں کی بارشوں میں خوب ہے را کلا رہی بارشوں میں خوب ہے گانی مرتبی اللہ رض ان ساتھ میں سپارے کے مطابق بھی خلاصہ بیان ہوگا تمام سمان بھائی سماعت الرحیم فإذا سمعوا ما إلى الرسول ترى أعينهم تفيد مِنَ, من نبی مسم والسلام عليك اللہ تو السلام علکا یا رسول اللہ وا ع علی کا واسحب یا حبیب اللہ اللہ تو السلام علیک وبکا یا نورما محمد محمد وبارک وسلم سورائے الماعید شریف کا بقیہ بکیا سپارے میں سورہ انعام شریف ہی ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ساتھ میں سپارے کی پہلی آیت و عزا حق بنا نا اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف ہمارے ایمان لائے ہم تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے اللہ اکبر شان نزول عیسائیت مقدسہ کی یہ ہے کہ جب مہاجرین حبشاہ بادشاہ حبشاہ نجاشی کے دربار میں بلائے گئے جہاں حبشی عیسائی اور مشرقین مکہ کا اجتماع تھا تو نجاشی بادشاہ نے امیر مہاجرین حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے قرآن میں ہماری مریم بطول کا ذکر بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے قرآن میں ایک پوری سورت انہی کے نام پر ہے سورہ مریم اور ان کا ذکر تو بہت جگہ ہے تو شاہ ابشاہ نے سورہ مریم سنانے کی عرض کی تو آپ نے سورہ مریم میں سے کچھ تلاوت کیا اور جب تلاوت کی تو نجاشی اور اس کے درباری عیسائی بہت روئے اللہ اکبر پھر نجاشی بادشاہ کے ستر مصاحب مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے نبی پاک علیہ السلام نے اسے انہیں سورہ یاسین سنائی جس پر وہ بہت ہی روئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زاروں کے تار رونے لگے ان واقعات پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو دیکھیے اللہ تعالی قرآن پڑھنے والوں کو کیسا اللہ نے ان کی شان بیان فرمائی کہ ان کے آن... ان آنسو جاری رہتے ہیں آنکھیں ان کی ابل رہی ہوتی ہیں جب اللہ کا پاک کلام سنا جائے اللہ تعالیٰ ایسی حرکت کے ساتھ ہمیں بھی تلاوت کی توفیق عذا فرمائے آمین چنانچہ سورہ المائدہ شریف کی آیت نمبر 87 اور 88 ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طجباتی ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین اے ایمان والو نہ حرام ٹھہراؤ وہ سفری چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے خلال کی اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑنے والے اللہ کو نہ پسند ہیں وکلو مما رضا و اللہ الزی ام تم مؤمنون اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال و پاکیزہ اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے عصاہت مقدسہ میں درس یہ دیا گیا ہے کہ اللہ نے بعض چیزیں حرام کی ہیں بعض چیزیں حلال سور کتا وغیرہ حرام ہے گائے بکری وغیرہ حلال یہ حلال جانور طیب ہیں حرام جانور خبیص اب جو کوئی ان طیب چیزوں کو حرام ذریعوں سے حاصل کرے یا اس میں حرام شامل کرے وہ طیب کو حرام بناتا ہے یوں ہی جو قسم وغیرہ کے ذریعے طیب کو حرام کرے وہ بھی جرم کرتا ہے ان سب کی ممانعت اساعت میں فرمائی گئی جنہ سے ارشاد ہوا اے ایمان والو وہ لذیذ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں تم, تم نہ تو انہیں حرام سمجھو نہ اپنے پر کسی طریقے سے حرام کر لو نہ دوسروں کو ان کے حرام ہونے کا فتویٰ دو نہ ان میں حرام چیز خلط کر کے حرام بنا لو نہ انہیں حرام کہو یوں ہی کسی حرام چیز کو حلال جان کر حد شرعی سے آگے نہ بڑھو اللہ تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں یعنی حلال طیب کو حرام جاننے والوں اور حرام چیز کو حلال جاننے والوں کو ناپسند کرتا ہے جو حلال طیب روزی تمہیں اللہ دے وہ خوب کھاؤ پیو استعمال کرو تقوی اس میں نہیں کہ حلال کو حرام کر لو بلکہ حرام سے بچنا تقوی ہے جہذا ہمیشہ سے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اور ایمان کے ساتھ تقوی جو ہے وہ ضروری ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے لا یعاخذکم اللہ من لغوی فی ایمانکم ولیکن یعاخذکم بما عاقتم الائیمان فقفاارتو هو ا عاممو عشارات مساقینا من اوساط ما او صاتماتتو تمونہ آخركمم او ق همم او تر رقببا ف یا جد فسیيامو سالہتی ام را کا کففاہتو أيمانیکم إذاذا خلم إذاذا خلم ترجمہ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمیوں کی قسموں پر ہاں ان قسموں پر گرست فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا تو ایسی قسموں کا بدلہ دس مسکینوں کو کھانا دینا ہے اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے یا انہیں کپڑا دینا یا ایک بردہ آزاد کرنا تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو تین دن کے روزے یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اس طرح اللہ تم سے اپنی آیت بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسموں سے متعلق ارشاد فرمایا ہے قسم تین قسم کی ہوتی ہے قسم لغو قسم غمور قسم منعقدہ قسم لغو یہ ہے کہ انسان نادانستہ طور سے گزشتہ کی جھوٹی کا سمبھالے مثلا اس نے کہا کہ خدا کی قسم زائد آ گیا حالانکہ اسے یہ خبر تھی کہ یہ نہیں آیا تو اس قسم پر آزر چاہتا ہوں کہ انسان قسم لغویہ جو ہے انسان نادانستہ طور پر گزشتہ کی جھوٹی کا سمبھالے مثلا اس نے کہا خدا کی قسم زائد آ گیا اسے یہ خبر تھی مگر واقعے میں یہ غلط تھا زید نہ آیا تھا لیکن اسے یہ خبر تھی کہ زید آ چکا ہے اس میں قسم خالی تو اس قسم پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ پھر دوسری قسم ہے قسم غموز یہ ہے گزشتہ واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا اس میں گناہ ہے کفارہ نہیں ہے قسم منعقیدہ یہ ہے کہ آئندہ میری مستقبل کے متعلق قسم کھالے کہ میں یہ کروں گا یا نہ کروں گا یا ایسا ہوگا اس قسم کو توڑ دینے پر وہ کفارہ واجب ہوگا جو یہاں ارشاد فرمایا گیا قسم گموز میں گناہ ہے کفارہ نہیں اس گناہ کا ذکر سورہ بکرا میں بہرحال گزر گیا اور جھوٹی قسم کھانا لازمی سی بات ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام لے کر جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ قسم کھائے اور وہ بھی جھوٹی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سچ بولنے کی توفیق تھا فرمائے آمین میرا رب ارشاد فرما رہا ہے یا ای وہ الذين امنوا انم الخمر والمسير والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور پان سے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم صلاح پاؤ انما يريد الشيطان ان يوقي بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر اللہ وعن انتم شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم نے بیر اور دشمنی ڈال دے جلوا دے شراب اور جو اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے ان آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے شراب جوئے پانچے وغیرہ سے متعلق فرمایا شراب عرب شریف میں صدیوں سے پانی کی طرح پی جاتی تھی لہٰذا اللہ نے اسے بہت آہستگی سے حرام فرمایا کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے متعلق نفرت جو ہے وہ دلائی اور کچھ عرصے کے بعد اس پر پینے پر پبندی لگائی کہ بحالت نشہ نماز کے قریب جو وہ نہ جاؤ پھر کچھ عرصے کے بعد یعنی تین ہجری بعد غزبۂ عہد جائے کریمہ نازل فرما کر اللہ تعالی نے قطن حرام فرما دی شراب پچھلے بعض دنوں میں حلال تھی شروع اسلام میں بھی حلال تھی مگر جوا بد پرستی کی نہ جائز فال نہ کسی دین میں کبھی حلال رہی نہ کبھی اسلام میں حلال ہوئی بدعقیدگی اور بد معاملگی کبھی حلال نہ ہوئے مگر چونکہ شراب خوری کا کا ذریعہ ذریعہ کے شرابی آدمی کمانے کی بجائے جوئے چوری سے اپنے اپنا خرچ چلاتا ہے شراب فواری میں عقل جاتے رہنے پر بھی بت پرستی بھی کرتا ہے اس لیے اللہ نے ان سب کی ممانعت فرمائی اور شراب کو پہلے بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو بت پرستی وغیرہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ جوئے بت پرستی وغیرہ کا ذریعہ ہے چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والوں شراب کا جعا بت پرستی تیروں سے پال کھولنا یہ سارے کام گندے ہیں شیر ہیں لہذا ان سے ایک دم بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ شراب وجوے میں دنیاوی و بہت سی خرابیاں ہیں شیطان چاہتا ہے کہ شراب وجوے کے ذریعے تمہارے آپس میں دشمنی و بخ ڈال دے کہ تم شراب کے نشے میں ایک دوسرے کو گالیاں دو آپس میں مار پیٹ کرو نشہ اترنے پر اس مار پیٹ کا بدلہ لو جو میں ہار جانے والا جب جیتنے والے کو اپنا مال لے جاتا ہوا دیکھے تو اس کے دل میں غم و غصہ کی آگ بھڑک جائے جوش و غذب میں اسے ہلاک ہی کر ڈالے لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہزار دنیا دنیاوی خرابیوں کا ذریعہ ہیں اور یہ دونوں تم کو نماز سے اللہ کے ذکر سے روکنی ہیں کہ شرابی نشے میں نماز نہیں پڑتا نشہ اتر جانے پر پھر پینے کی فکر میں رہتا ہے دیواری جب جے کے لیے بیٹھ جائے تو ختم کرنے میں نہیں آتا نماز کہاں اور ذکر اللہ کہاں جب شراب و جوا گندی چیزیں بھی ہیں اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب بھی آپس کے عداوت و بغذ کا ذریعہ بھی نماز ذکر اللہ بقیہ ساری عبادات سے رکاوٹ بھی تو اے مومنوں ہمارے محبوب کے غلاموں ہماری رضا حضور کی خوشنودی کے لیے تم ان سے باز آ جاؤ ضرور باز آ جاؤ یہ فرمانے علی سن کر مسلمانوں کو چاہیے کہ بیکار خرچوں سے بچیں حکا سگریٹ مان، تباکو، نسوار وہ چیزیں ہیں جن میں فائدہ متلقن نہیں بلکہ ان میں مال اور وقت دونوں کا ضائع ہونا ہے مسلمان کی زندگی سادہ چاہیے یہ بھی یاد رکھیے کہ شیطان ہمارا ایمانی دشمن ہے اگر وہ کسی آرام دہ چیز کا مشورہ بھی دے تو وہ مٹھائی میں زہر دے رہا ہے اور ہمارے دوست ابھی ہم طبیب کے نشتر برداشت کرتے ہیں کیونکہ اس لیے کہ اسے ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقتلوا تَخْتَ السید وانتم حرم ومن قتلہو منکم متعمدن فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بی بھی ذواء عدل منکم حدیم بالغلق عبات او کفارتن قعام مساکین او عدل ذالک سیاما لی لِذِ... اذوقہ و عف و من من واللہ و اے ایمان والو شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہو اور تم نے جو اسے قصدن قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے تم میں سے دو سکہ آدمی اس کا حکم کریں قربانی ہو کابا کو پہنچتی یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا یا اس کے برابر روزے کے اپنے کام کا ببال چھے اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا اور جو اب اور کرے گا اللہ اس سے بدلا لے گا اللہ غالب ہے بدلا لینے والا ایک عمرے کے موقع پر حضرت ابو یصر نے وہ حالت احرام کے وحشی یعنی ایک نیل گائے کا شکار کر لیا لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو وہ بار گائے نبوت میں حاضر ہوئے اور اپنے اس قصور کی خبر دی اس پر یہ آیت کے جو ہے وہ نازل ہوئی جس میں حالت احرام میں منع فرمایا گیا یہ آیت کریمہ بڑے ہی مارکے کی ہے بحالت احرام شکار کر لینے کے متعلق آئمہ مجھتحی دین میں بڑا اختلاف ہے تمام علماء کا دلال اسی آیت سے ہے اسی لیے ہم اس کی تفصیلیں کئی طور پر پیش کرتے ہیں مذہب ہنفی کے مطابق خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو خبردار احرام میں یا حرم شریف میں کوئی خشکی کا شکار نہ کرنا سوائے ان چند جانوروں کے جنہیں محبوب علیہ السلام نے ان سے مستثنا کر دیا احرام کا حج کا باندھا ہو یا عمرے کا بہر حال اس میں شکار حرام ہے جو احرام والا یا حرم شریف میں داخل ہونے والا امدن ایسا شکار قتل کر کے مجرم ہو جائے وہ شکار کی جگہ یا اس سے قریب بستی میں دو عادل متفقی قیمت جاننے والوں سے اس کی قیمت لگوا لے اگر اس کی قیمت ہدی کو پہنچ جائے یعنی اس قیمت کی بکری یا گائے یا اونٹ آ سکے تب اس کو تین چیزوں کا اختیار ہے دیکھ یہ کہ اس قیمت کی ہدی خرید کر حرم شریف میں پہنچا کر ذبح کرے وہاں کے فقراء اس کا گوشت کھا لے یا اس قیمت کا غلہ خریدے اور وہاں ہی یا حرم شریف پہنچ کر اسے مساکین میں تقسیم کر دے کی مسکین آدھا سا گندم یا ایک سا یعنی ساڑھے سیر جو دے یا پھر مسکین اللہ کے صدقے کے عبض ایک روزہ رکھے کہ اگر اس قیمت سے دس سا گندم آتی ہے تو بیس روزے رکھے روزے خواہ وہاں ہی رکھ لے یا حرم سری پہنچ کر یہ سزا اس لیے ہے کہ یہ شکاری اپنے جرم کا وبال چکھے پرائندہ ایسی حرکت نہ کرے عیسائیت کی نزول سے پہلے جو کچھ تم بحالت احرام شکار کر چکے ہو اگر کہ ان پر بھی سزا تو ہونی چاہیے تھی مگر ہم نے یعنی اللہ نے معاف فرما دیا جو کوئی دوبارہ پھر شکار کرے خا پہلے شکار کی سزا بگت کر یا اس سے پہلے اللہ تعالی اس سے بھی یہی بدلہ لے گا کہ اس کو دوبارہ یہی سزا بھگتنا پڑے گی اللہ سے ڈرو وہ بڑا غالب بھی ہے بدلہ لینے والا بھی اسے کوئی سزا سے روک نہیں سکتا تو یہ درج دیا گیا تفصیلات اس میں بہرحال بہت ہیں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسکم و ان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبدلکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین ترجمہ تنزل ایمان اے ایمان والوں ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی اللہ انہیں معاف کر چکا اور اللہ بخشنے والا فلم والا ہے تم سے اگلی قوم میں انہیں پوچھا پھر اس سے منکر ہو بیٹھے درس یہ دیا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام سے غیر ضروری سوالات کیے حضور علیہسلط والسلام نے جوابات دیے مگر اللہ نے نہ تو اپنے محبوب سے یہ فرمایا کہ آپ نے ایسے سوالات کے کی جوابات کیوں دیے نہ یہ فرمایا کہ آئندہ ایسے سوالات کے جواب نہ دیا کریں تاکہ جواب نہ دینے کی وجہ سے کوئی حضور کو بے علم اور بے خبر نہ جانے بلکہ پوچھنے والوں سے یہ فرمایا کہ آئندہ اس قسم کے سوالات نہ کیا کرو نبی پاک علیہ السلام کو جواب سے نہ روکا لوگوں کو سوال سے روکا یہ فرمایا کہ اے وہ خوش نصیبوں جو دولت ایمان سے مالا مال ہو چکے محبوب علیہ السلام کی صحبت میں ایمان کا خاص درجہ حاصل کر چکے تم محبوب علیہ السلام سے آئندہ کبھی ایسی چیزوں کے متعلق پوچھا نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ان سے کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ تم کو بری لگیں ایسے سوالات تمہارے لیے مضر ہیں تم کو معلوم ہے کہ یہ زمانہ ہے نزول قرآن کا حضور پر آیات نازل ہو رہی ہیں اگر تم اس زمانے میں ایسے سوالات کرو گے تو تم پر وہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی اور تاکہ آمت وہ آیات اور ان محبوب کے جوابات دنیا میں باقی رہیں گے لہذا ایسے بے فائدہ بلکہ مضر سوالات سے باز رہو اب تک تم نے جو اس قسم کے سوالات کر لیے اللہ نے مواف فرما دیے یا جو کچھ تم سے زمانہ جاہلیت میں ہو چکا اللہ کا معاف فرما چکا یا جو چیزیں اللہ اور محبوب علیہ السلام بیاں نہ فرمائے وہ معافی میں ہیں رب نے ان کو ان کی معافی دے دی اللہ بہت بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی تم کو معلوم ہے کہ تم سے پہلے قوم صالح قوم موسا قوم عیسیٰ علیہ مسلاۃ السلام نے اپنے رسولوں سے ایسے بےحودہ سوالات اور مطالبات کیے پھر ان کے منفر ہو گئے جس سے ان پر عزاب الہی ہی آ تم ایسے خطرناک کام کرتے ہو لہذا تم اس سے باز رہو تو اللہ تعالی نے بندوں کو ایمان والوں کو ایسے غلط سوالات کرنے سے جو ہے وہ منع فرما دیا سناچے ارشاد خدا ولی ہے اور جب تیسے اب تیسرے پرندگی بنا پر پھونک مارتا تو وہ میں حکم او سے شفا دیتا تو مردوں نکالا اور جب میں نے بھی اسپرائی کو تجھ سے روکا جب کہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں کافر بولے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو ان آیات میں یہ دیا گیا ہے اے مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب کو یاد دلاؤ یا اے لوگوں وہ وقت یاد کرو یا یاد رکھو جب اللہ تعالی قیامت میں تمام عیسائیوں یہودیوں کے سامنے انہیں شرمندہ کرنے ان پر اظہار غضب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمائے گا اے مریم کے فرزند عیسیٰ تم میری ان خصوصی نعمتوں کو یاد کرو جو دنیا میں تم پر اور تمہاری والدہ مریم پر رب نے کی کہ ہم نے اللہ تعالی نے جبریل جو روح القدس ہیں ان کو تمہارے ساتھ رکھ کر ان کے ذریعے تم کو قوت دی تمہاری مدد فرمائی تم کو یہ شرف بخشا کہ تم لڑکپن میں گہوارے میں اور بڑھاپے میں لوگوں سے نہایت ہی فسی ہو بلی کلام فرماتے تھے کہ تم کو یہ شان دی کہ تم کو براہ راست رب نے آسمانی کتابوں حکمت کی باتوں خصوصاً طوریت اور انجیل کا علم لدنی بخشا تمہیں یہ قدرت اور عالم میں تصرف اتح فرمایا کہ تم گارے سے چڑیا کی شکل بناتے تھے پھر اس میں دم فرما دیتے تھے تو وہ جیتی جاگتی سے ہی چڑیا بن جاتی تھی تم کو دنیا کا مشکل خوشا حاجت روا بنایا کہ جس مشکل کو کوئی حل نہ کر سکتا تھا وہ تمہارے در پر حل ہو جاتی تھی چنانچہ مادر زاد اندھوں کو اللہ کے حکم سے تم ہی اخیارہ کر دیتے تھے جس سے دنیا بھر کے طبیب عاجز تھے یوں ہی تم خدا داد قدرت سے کوڑوں برس کے ماروں کو شفا دیتے تھے یہ تو تمہاری قوت قدرت عالم اجسام پر تھی اللہ نے تم کو عالم اروق پر یہ قدرت بخشی تھی کہ جب مردے کے جسم سے رو نکل جاتی اور مردہ قبر میں گل سڑ کر مٹی بن کر ہوا میں اڑ جاتا مگر تم اللہ کے حکم سے اسے زندہ فرما کر قبر سے زندہ نکال لیتے تھے وہ وقت بھی یاد کرو اسرائیلیوں نے تم سے سخت دشمنی کی تو ان کے شر سے تم کو بچا لیا کہ تم تو ان کے پاس روشن دلیلیں نہ ہیں مگر ان میں سے کافر یہی کہتے تھے کہ یہ کھلا جادو ہے وہ جادو اور معجزے میں فرق نہ کر سکے تم پر یہ نعمتیں تمہاری والدہ پر ہیں کہ یہ ایسے شاندار بیٹے کی ماں کیسی شانت مالک ہیں اے ایسا اللہ کی نعمتوں کو یاد فرماؤ جن سے تم گرو ہوتا امبید... تو عان کریم نے یہ تو بتا دیا کہ جناب اسی اپنے دم کی دھونک سے مٹی کے خلاف اصلی پرندہ مناتے تھے مگر یہ نہ بتایا کہ بیماروں کو اچھا اور مرغ کو زندہ کچھ کرتے تھے آیا یہ کام دم سے ہی کرتے تھے یا کسی اور ہی سے ظاہر یہ ہے کہ دونوں کام دم سے نہ کرتے تھے کیونکہ قبر کے وہ مردے جن کی ہڈی ہیں وہاں دم کا سواری پیدا نہیں ہوتا کہ بیماروں کو اچھا آپ کا لقم مسیح والے کر شفا دینے والے اور اردے جلاتے تھے جناب اللہ علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام کی آواز میں حضرت یوسف علیہ السلام حکمارک موجودہ نام بھی موجود ہیں ادا موجودہ ہے. اے شمار اللہ نے اپنے محبت صحیح سے میری اللہ او ہو ایک منٹ میں ایک منٹ لیتا ہوں ایک دو انتظار فرمائیں یہ صحیح آ رہی ہے یا نہیں بھائیوں کو وائس میری اگر بھائیوں کو صحیح آ رہی ہے تو بتائیں وائس ہو okay کے ہے الحمد للہ جی ساتوں سبارے سے متعلق خلاصہ بیان ہو رہا ہے میرا رب ارشاد شرما المائدہ شدید کی ہیں قَالَ عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدل لی اولنا و آخرنا و آیتا من فرزقنا و انت خیر الرازقین عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا اے اللہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلوں پشلوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے او ادب ادب مین العالمین اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں پھر اب جو تم نے کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا یہ مشہور آیتیں آیت نمبر 114-115 سو ہیں سورہ المائزہ شریف کی آسمان سے خان نازل ہونے سے متعلق بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو یہاں بیان کیا گیا جب ہزار تیس سال اسلام نے حواریوں کی نیت ان کا اخلاص ان کا ارادہ معلوم کر لیا تو بارگاہی الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اے ہمارے معبود اے ہمارے پالنے والے ہماری اس جماعت پر غیر خوان اس دن تیری عبادت کیا کریں گے نیز خوشیاں منایا کریں گے یہ خان تیری قدرت تیری رحمت میری نبوت میری محبوبیت کی دلیل ہوگا کہ موجودہ لوگ خان دیکھ کر آئیں گا لوگ یہ واقعہ سن کر اے اللہ تیری قدرت میری نبوت پر ایمان لائیں گے ہم کو ظاہری باطنی رزق دے تو تمام روزی رسانوں سے بہتر روزی رساں ہے یہ دعا مانگتے ہی اللہ نے فوراََ بشارت دی یہ عیسیٰ تمہاری دعا معا اضافہ سے قبول ہے تم نے صرف ایک بار اخوان کا نزول مانگا ہم لگاتار بہت روز تک نازل فرماتے رہیں گے مگر یاد رکھنا کہ یہ معجوہ دیکھنے کے لیے جو اسرائیلی اس کا انکار یا ان کی ناشکری کرے گا اسے دنیا میں ایسی سخت سزا ہوگی جو کسی اور کر نہ دی جائے گی یہ خان ماننے والوں کے لیے رحمت ہے منکرین کے لیے زحمت ہے حضرت سلمان فارسی حضرت عبداللہ ابن عباس و جمہور مفسرین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا قول یہ ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم یہ خان محض شوق تفریح کے لیے نہیں مانگتے اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں تب حضرت علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا رو رو کر وہ دعا کی جو ابھی آپ نے سنی سنیچ ماں بادلوں کے آہستہ آہستہ نیچے اترا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دفتر خان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی مولا مجھے شاطرین سے بنا الہی اسے اپنے ان سواریوں کے لیے رحمت بنا بنا حوالیوں نے اس سے ایسی خوشی خوشبو محسوس کی جو پہلے کبھی نہ شکر میں گر گئے قدرتی السلام نے فرمایا اسے کون کھولے گا یہ خان سرخ گلاب سے ڈکا ان سے روغن ٹپک رہا تھا ان کے سروں کے آگے سرکہ دن کی طرف نمک آس پاس سبزیاں بعض روایات میں ہے کہ پانچ روٹیاں تھیں ایک روٹی پر زیتون دوسری پر شہد تیسری پر گھی چوتھی پر پنیر پانچویں پر بنا گوشت اور حضرت شمعون حواری نے پوچھا اے رب اللہ یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا فرمایا نہ زمین کا نہ جنت سے بلائے گئے آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ تمہارے لیے مبارک ہے منترین کے لیے بلا پھر دوسرے لوگوں سے یہی فرمایا چنانچہ پہلے دن سات ہزار تین سو آدمیوں نے کھایا پھر وہ خان اٹھا لوگ دیکھتے رہے اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا تمام بیمار مصیبت زدہ اچھے تندرست ہو گئے پکڑا غنی ہو گئے پھر یہ خان چالیس دن تک مسلسل یا ایک دن کے ایک بعد ایک دن آتا رہا لوگ کھاتے رہے پھر حضرت روح اللہ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اب اس سے صرف پھپرا کھائے کوئی غنی نہ کھائے جب یہ اعلان ہوا تو اگلیاں ناراض ہو گئے بولے کہ یہ محض جادو ہے یہ تین سو تیس آدمی تھے یہ لوگ شب کو اپنے بال بچوں میں بےخری سوئے مگر صبح اٹھے تو خمزیل گندگی کا کھانا کھاتے جب لوگوں نے ان کا حال یہ دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے آئے بہت روئے یہ سور بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے روتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نام بنام پکارتے تھے یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر کچھ کہہ نہ سکتے تھے تین دن نہایت ضلعت و قاری سے جیے چوتھے دن ہلاک ہو گئے جن میں کوئی عورت یا بچہ نہ تھا سب مرد تھے جتنی قومیں دنیا میں مسخ کی گئیں وہ ہلاک کر دی گئیں ان کی نسل نہ چلی یہ قانون قدرت ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کو تاخیر کی گئی تھی کہ اس خان میں سے کل کے لیے بچا کر چھپا کرنا رکھے بعض لوگوں نے کل کے لیے بچایا وہ بنا دیا گئے فرمایا میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت مناسبوں کا ہوگا بعض لوگوں نے کہا کہ غیبی اس خان نہیں اترا کیونکہ حواریوں نے ورنی اس دعا سے توبہ کر لی مگر یہ بہت جڑی بات ہے بہرحال سورہ المائدہ شریف کسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ المائدہ ہوا میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام میں اب سورہ انعام سے متعلق آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا سورہ دن عام میں میرا رب فرما رہا ہے قالو وہ تو نہیں مگر یہ ہی ہماری دنیا زندگی ہے اور ہمیں اٹھنا نہیں ولو ترا رب کالوینا بیما تم تم تخرون اور کبھی تم دیکھو سب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے فرمائے گا کیا یہ حق نہیں کہیں گے کیوں نہیں ہمارے کیوں نہیں ہمیں اپنے رب کی قسم فرمائے گا تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا یاد رکھیے لوگ عذاب قیامت دے کر جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم اب آیات الٰہیہ نہ جھٹلائیں اور ہم مومن میں سے ہو جائیں تو یہ جھوٹے ہیں اگر اب بھی یہ دنیا میں بال محال لوٹا دیا دیے جائیں تو کفر ہی کریں گے اور قیامت حالات قیامت روزک وغیرہ کو دیکھنے کے بعد بھی یہی کہیں گے کہ ہماری صرف ایک ہی زندگی ہے وہ ہے زندگی دنیاوی اس کے سوا اور کوئی زندگی نہیں نہ تو برزخی زندگی جب یہ ہے تو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ جو کچھ ہم نے قیامت وہاں کا حساب ذہا... سے وہ کتاب وغیرہ دیکھا وہ خواب تھا جس کی حقیقت کچھ نہیں آپ کبھی وہ نظارہ دیکھیں جب یہ لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے ذاتوں کی صفات پر واقعی وہ مطلق یہ ذی کل اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام میں جو ہے یہ ارشاد فرمایا چنانچہ میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليه ولا هم يحزنون اور ہم نہیں بیچتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے تو جو ایمان لائے اور سنورے ان کو نہ کچھ اندیشہ اور نہ کچھ غم اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں انہیں عذاب پہنچے گا ان کی بے حکمی کہا الدین قزب یا مصم العذاب بیما اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہ ارشاد فرما دیا کہ ان کو فار کا ہمیشہ مع کے مطالبے کیے جانا کسی بات کو نہ ماننا ان کی جہالت ہے انبیاء کرام رام علیہم السلاط وسلام کی بے کا مقصد مع دکھانا اور کفار کے مطالبے ہی پورے کرتے رہنا نہیں ان کی تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو اللہ کے ثوابوں کی خوشخبریاں دینا اور اس کے عذابوں سے ڈرانا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے تو یہ پھل پاؤ گے نافرمانی کرو گے تو ایسے عذاب بھگتوں گے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں بعض تو حضراتی انبیا سے نفع حاصل کرتے ہیں بعض نقصان جو ایمان بتقوہ اختیار کر لیں وہ دنیا آخرت میں ڈر اور رنج و سے آزاد ہو جاتے ہیں اور جو بد نصیب اللہ کی آیتوں یعنی حضرات امبیہ کرام کی تعلیمات و معجزات کا انکار کر دیتے ہیں انہیں ان کے کفر و بدکاری کی وجہ سے برزخ و قیامت و بعد قیامت میں دائمی عذاب پہنچے گا اور اسی سے متعلق اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرما دیا میرا پاک رب فرما رہا ہے الحل طویل عما و البشیر افلاف خرون تم فرمادو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں اور تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اس کا تابع ہوں جو مجھے وہی آتی ہے تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور انخیارے تو کیا تم غور نہیں کرتے اللہ اللہ مالک کو نین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں وہ عرب حضور علیہ السلام سے تین مطالبے کیا کرتے تھے ایک یہ کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو ہم کو مالا مال کر دیں کہ ہمارے علاقے کے پہاڑوں کو سونا بنا دیجئے دوسرے یہ کہ ہمیں غیبی خبریں دیجیے چیزوں کے باو بتائیے کہ آئندہ کون سی چیز سستی ہوا کرے گی کون سی مہنگی تاکہ ہم پہلے سے ہی تجارتی کاروبار کا انتظام کر لیں تیسرے یہ کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کھاتے پیتے نکاح کیوں کرتے ہیں نبی کو دنیا سے کیا تعلق وہ تو تاریخ الدنیا ہونے چاہیے ان واحیات مطالبوں کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں ان اعتراض کا نہایت نفیس جواب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سناجے میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے سنا في میرا پاکیب اور اس کے پات ہیں کنجیا غائب کی انہیں وہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اور جو پتا گرتا ہے اور کوئی دانا نہیں زمین کی اندھیریوں میں اور نہ کوئی تر اور خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھانا ہو یاد رکھیے اس میں بھی غیر کی کنجم جو جزیات علوم کا ذریعہ ہیں صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اچکل اندازہ سے بھی حاصل کر لیتا ہے مگر یہ غیب کی پنجیاں اللہ کے بغیر بتائے چنانچہ کوئی اپنی عقل یا عقلی علوم کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکتا کہ معلوم نہیں کر سکتا اچھا یا برا عورت کے لڑکا ہوگا یا لڑکی وغیرہ اس, اس علیم و خبیر کے اسد علم کی یہ کیفیت ہے کہ جو کچھ خشکی تری و بر میں ہے بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ اسے جانتا ہے پہاڑ سے درے تک ہاتھی سے چونتی تک کی خبر اللہ تعالی رکھتا ہے درخت جو پتا گرتا ہے وہ اللہ کی پھر اس نے اپنے علوم پر اپنے خاص بندوں کو مطلع فرمانے کا یہ انتظام فرمایا کہ زمین کی اندھیریوں میں جو باریک دانہ دخص یا قرآن میں موجود ہے ادنا سے ادنا اعلیٰ سے اعلیٰ چیز وہاں تحریر ایسی کوئی چیز نہیں جو اس میں موجود نہ ہو پھر وہ لوہے محفوظ آ... اللہ اپنے محبوب بندوں پر ظاہر فرماتا ہے اس لیے سے کتاب مبین جو ہے وہ فرمایا گیا اور اس سے متعلق فرمایا میرا پاک رب فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ پھر تمہیں اٹھاتا ہے کہ ٹھہرائی ہوئی میں آج پوری ہو پھر اس کی طرف پھرنا ہے پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ تو یاد رکھیے اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جنجوڑا ہے رب کی پہچان کے لیے بندہ اپنے حالات اور واردات کو دیکھے جو اپنے کو پہچان لے گا دراصل وہ اپنے رب کو جو ہے وہ پہچان لے گا یہ حقیقت ہے میرا پاس رب ارشاد فرما رہا ہے مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے سور خلیل علیہ وسلام کا یہاں ذکر فرمایا ابراہیم الی ابھی ہندی ارا کا بقو مکافی دلا علی مبین اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے بہو بے شک میں تمہیں اور تم تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں کزالی کا نوری ابراہیم سماوات وردی ولیقون اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور اس لیے کہ وہ عین الیقین یقین والوں میں ہو جائے تو اللہ تعالی نے یہاں حضرت خلیل علیہ سلاۃ وسلام کا ذکر جو ہے وہ فرمایا اور یہاں ان کی تبدیق کا بھی ذکر ہے جو انہوں نے اپنے پچا حضرت سے فرمائی اور پھر اللہ نے جو شان حضرت خلیل علیہ السلام کو عطا فرمائی زمین و آسمان کی سیر کرائی اس کا ذکر بھی اللہ رب نے فرمایا چنانچے پھر اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں یہ ارشاد فرما رہا ہے سورج انعام کی آیات مقدسہ ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مرہ ما خولناكم وما نورا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور پیٹ پیچھے چھوڑ آئے جو مالو مت ہم نے تمہیں دیا تھا اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کو تم اپنے میں ساجی بناتے تھے بے شک تمہارے آپس کی ڈور کٹ گئی اور تم سے گئے جو دعویٰ کرتے تھے کفار مکہ اپنے دیکھ کر فخریہ کہا کرتے تھے کہ جیسے ہم دنیا میں ان مسلمانوں سے اچھے ہیں ان کے مقابل آرام سے ہیں ایسے ہی آخرت میں ہم ان سے اعلیٰ اور افضل ہوں گے اللہ ہم سے راضی ہے ان لوگوں سے ناراض ہے اسی لیے اس نے ہم کو امیر انہیں فقیرہ غلط باتیں کہتے تھے اللہ نے یہ آیت ناظل فرما کر ان کے پول کھول دیے ارشاد خدا بندی ہے گٹلی کو چیرنے والا ہے زمین کو مردے سے نکالے اور مردہ کو زندہ سے نکالے یہ ہے تم کہاں اون دے جاتے ہو اللہ اکبر تاریخی چاک کر کے صبح نکالنے والا اور اس نے رات کو چین بنایا اور سورج اور چاند کو حساب یہ اندازہ وہ ہے زبردست جاننے والے کا اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ وہ کھیت کی زمین میں دانا چیر کر سے پودے نکالتا ہے باغوں میں وہی گٹلی چیر کر درخت پیدا فرماتا ہے دانے سے ہماری بقا ہے پھلوں سے ہمیں لذتیں ملتی ہیں اس, کی اس قدرت پر غور ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم ایمان لائیں تیرا اسی طرح اللہ تعالی علم والا بھی ہے اس دنیا میں ایک اندھیرا ہے اور ایک سویرا مگر دل کی دنیا میں بہت سے اندھیرے ہیں ہر اندھیرے کا الگ جہالت اندھیرا علم سویرا تکبر و نخوت اندھیرا عز و انکسار سویرا یہ سارے سویرے ایک سورج کے دم قدم سے وابستہ ہیں مصطفیٰ اللہ تعالی علیہ الحمد الحمدللہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ساتویں سفارے سے متعلق آخری آئے مقدسہ پیش کر رہا ہوں ارشاد خدا بندی ہے لا اب فار وح و یو ریف ال ابسات وحو لطیف احاطہ نہیں کرتی اور سب آنکھیں اس کے احاطے میں ہیں اور وہی ہے نہایت باطل پورا خبردار دوبارہ آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی اور سب آنکھیں اس کے احاطے میں ہیں اور وہی ہے نہایت باطل پورا خبردار سبحان اللہ اس عتیں مبارکہ میں اللہ اعلیٰ کی چار صفتوں کا ذکر ہوا جن میں سے پہلی دو صفتیں گویا دعویٰ ہیں اور آخر کی دو وقت جگہ کبھی بھی اس کا ادراک اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ کسی نظر کے گھیرے میں نہیں آ سکتا یا دنیا میں کوئی نظر اسے دیکھ نہیں سکتی محبوب علیہ السلام نے معراج میں تو دیکھا تو وہ نظر ہی اور تھی وہ عالم دوسرا تھا یا آخرت میں اسے ساری نظریں دیکھ نہیں سکیں گی صرف مومنوں کو دیدار ہوگا کفار اس سے محروم رہے